ہیں گھر سے جو ہے نا آپ جھاڑو کرنے کے بعد جو کوڑا کھڑکی جو ہے جھاڑو کے نظے میں جو کچرے نکل آتے ہیں اس کو کمامہ بولتے ہیں تو کوڑا کے کچرے جو ہیں گھر کی جھاڑو کرنے کے بعد جو چیزیں فالتو چیزیں جو ہے نکال لاتے ہیں اس کو پھیننے کی جگہ جھاڑو کرنے کے بعد جو جھاڑو کے کچرے جو ہے پھینکنے کے جھاڑو کے جیسے گر وغیرہ صاف کر کے جو مٹی باہر پھینکتے ہیں اس مٹی کو بھی پھیننے کے جگہ ہوتے ہیں